مران مختار موریدن کو حضرت اللہ طا بنیالی سے مختلف و موضوعان پارا زمنگ دکان پتہ تجاز سے تئی توید توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازہ نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ان کا نکلنا ناممکن تو نہیں لیکن محال ہو گیا ہے اصحاب رسول پر تبدر کرنا اصحاب رسول کو گالیاں نکالنا اصحاب رسول سے نفرت کا اظہار کرنا اصحاب رسول پر تنقید کرنا اصحاب رسول کو دنیا دار مفاد پرست و خود ورض ثابت کرنا یہ اہل تشیوں کا نشان اور اہل تشیوں کی علامت ہے جنہوں نے اپنی معتبر ترین کتابوں میں یہ لکھا کہ یہ سب لوگ خود ورت تھے دنیا پرست تھے لالچی تھے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چنتے رہے اور یوں ہی نبوت کی آنکھیں بند ہوئی تو تین صحابیوں کے سوا باقی سارے مرقد بد ہو گئے وہ تین جو بچ گئے یہ ہوگا کہ ان میں حضرت علی ہوں گے حضرت فاطمہ ہوں گی حضرت حسن ہوں گے نہیں ہوں ایسا لشکر چلایا کہ نہ اصحاب رسول بچے نہ خاندان علی بچائے وہ تین آدمی جو اسلام پر پختہ رہے ثابت قدم رہے ان میں ایک سلمان ساسی ایک ابو در وساری اور ایک حضرت مقدار رضی اللہ تعالی ان میں نہ حضرت علی ہیں نہ حسنین کریمین ہیں نہ فاطمت الزارہ ہیں اس وقت کے معی قریب کے شیعہ انما کمیری نے اپنی کتاب کشف اقرار میں کئی صفحات پر صرف یہ بیس کی ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور معاویہ یہ لوگ خود غلط تھے بیٹی نبی پاک کی بیوی بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک نے کنجری ذاتی سے شادی کر رکھی الیاز اللہ خاصم بچ لیکن انہیں اس سے کیا نبوت بدنام ہو اسلام بدنام ہو صحابہ بدنام ہو انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ اپنا یہودیانہ دہ جو ہے اس کی تگو تاپ میں لگے ہوئے ہیں اور اپنا کام پورا کر رہے ہیں سب سے زیادہ حضرت معاویہ کی شخصیت کو نشانہ بنا ہے انہیں ان پیسانوں تشے کا کچھ آواز کھول چکو یہ تھوڑے کو ٹھیک سے نہیں ہونا پڑ رہا ہے میرے سے دیو تجھا بڑھ سکتے ہو سب سے زیادہ تنقید اور سب سے زیادہ تان و تشنی. جس شخصیت کے متعلق کی گئی وہ سیدنا نام کی شخصیت کبھی اللہ عنہ آگے میں عرض کروں گا کہ انہیں بدنام کرنے کا طریقہ کیا اپنایا ہے جی؟ اور اس صحابی کو یعنی سیدنا نام جنہیں بدنام کرنے کی انتہائی کوشش ہوئی یہ اسلام کی اتنی عظیم شخصیت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی جھولی اٹھا کے اللہ تعالی سے اس شخصیت کے بارے میں دعائیں مانگی اللہ عمیات ہاتی جن ماتی باطی اللہ عمل لے مو آ گیا تو فل حساب الکتاب بکی الدا اللہ عم لے ہو یہ دعائیں مانگی ہیں اس شخصیت کے لیے رحمت کائنات اور جو شخصیت اتنی عظیم ہے کہ دونوں نوازہ رسول فاطمت الدہرا کے نورِ نظر حیدر قطار کے رقط جگر حضرت سیدنا حسین اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں بھائیوں نے برضا رسبت اس شخصیت کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسے اپنا امام بھی مانا ہے اپنا پیشوا بھی مانا ہے تسلیم کیا ہے پانچ لاکھ سالانہ وظیفہ ہر سال مدینے سے چل کے دمشق آ کے پانچ لاکھ ایک بھائی پانچ لاکھ دوسرا بھائی ہر سال وظیفہ بھی وصول کیا ہے اسے امام بھی مانا ہے اٹھاؤ رجاز کشی سفا ایک سو ایک تیسری صدی کا شیعہ عالم ہے اٹھاؤ سفا ایک سو ایک کیا اس بات وہاں یہ بات درج نہیں ہے کہ کامل حسن و پفایا کامل حسین پفایا کام قیس ففایا حسن اٹھے اور انہوں نے معاویہ کی بیعت کر لی حسین اٹھے اور انہوں نے معاویہ کی بیعت کر لی اور ان کی فوج کا طبعہ سالار قیس اٹھا اور اس نے بھی معاویہ کی بیعت کر میں نے کتاب میں بھی یہ جملہ لکھا ہے آپ کو بھی سناتا ہوں معاویہ کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو صرف ایک ہی بات دین میں رکھے کہ وہ امام کتنا اعلی ہوگا جس کا مقدیر حسین ہوگا اور وہ پیشوا کتنا اونچا ہوگا جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا علی کا بیسا حسن ہوگا رضی اللہ تعالی اعلیٰ ہن گزشتہ سال میری یہ ایک تقریر ایک اخبار میں چھپ گئی اہل تشیعوں نے اس کے جواب میں بیان چھاپا کہ یہ بندیانوی نے جھوٹ بولا ہے اور معاویہ کو حسنین کا امام کہہ کے ظلم کیا ہے میں نے جوابی بیان دیا میں نے کہا جناب اگر شوق ہے تو رجال کشی کا سفر ایک سو ایک پڑھیے اپنی کتابیں اٹھائیے وہاں لکھا ہوا ہے کہ حسنین کری نے معاویہ کی بیعت کی تھی اور اگر پھر بھی شک ہو تو میری جان کی ضمانت دے دو تمہارے امام بارے کے اندر آ کے سابت کر دیتا ہوں کہ حسن اور حسین نے حسن اور حسین دونوں بھائیوں نے معاویہ کی بیعت کی تھی اس کے بعد کیا ہو گیا بکمن وہ پیچھے بیٹھ کے چیلے آگے آ گئے وہ جو اصل دشمن ہے ہمارا وہ چھپا ہوا ہے اس نے بندوق کسی اور کے کاندے پہ رکھی اور دوسروں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے خود کیوں نہیں باہر کرتا خود کیوں نہیں سامنے خیر جسے اسنین نے اپنا امام مانا اور جس معاویہ کو حضرت علی نے اپنا بھائی کہا نہ بلاگت تیرے مدد کی کتاب مصر کی چھپی ہوئی وہ تھا پر حضرت علی کا وہ خط جو آپ نے صوبوں کے گورنروں کو لکھا تھا لڑائی کے بعد معاویہ سے جنگ ہونے کے بعد پہلے نہیں بعد جس میں حضرت علی نے لکھا تھا انتہانہ واحد ان ب نبیانہ واحد ان باوت نافل اسلام واحد تن میرا اور معاویہ کا رب بھی ایک ہے میرا اور معاویہ کا دین بھی ایک ہے میری اور معاویہ کی دعوت اسلام کی طرف بلانا یہ بھی ایک ہے اگلا جملہ بھی ذرا پار حضرت علی کہتے ہیں کہاوق کے رب کی قسم ہے ایمان میں نہ میں معاویہ سے زیادہ ہوں نہ معاویہ مجھ سے زیادہ ہوں اب حضرت علی نے معاویہ کو اپنے جیسا مانا کہ نہیں مانا کہ بھائی مانا یا نہیں مانا مانا اب جتنی دل چاہے معاویہ کو گالیاں نکالتا ہے جو گالی معاویہ کو دے گا وہی حضرت علی کو لگے حضرت علی کہتی ہے کہ اس طرح میں اسی طرح معاویہ تعریفیں کر رہے ہیں اور حضرت معاویہ پہ تنقید اس لیے کرتی ہو کہ وہ علی سے لڑے پانی ہمیشہ نیچی جگہ جاتا ہے یہ تھوڑے سے نیچے تھے نا پانی بہ گیا ورنہ حضرت علی سے اکیلا معاویہ نہیں لڑا تھا معاویہ سے پہلے کوئی اور بھی لڑا تھا اور وہ کون تھی ام مومنین ہے نا وہ ابو بکر صدیق کی بوٹی ہے جس کے حق میں پرانے پاک نے اٹھارہ آیات نازر کی وہ بھی تو حضرت علی کے خلاف لڑی ہیں پھر اگر لڑنے کی وجہ سے معاویہ باغی ہو گیا ہے تو یہ باغی والا فتو ذرا آشا پہ بھی لگا کے دکھاؤ نا انصاف کو آواز دو انصاف کہاں ہے اس غریب معاویہ کا کیا قصور ہے یہی قصور تو اس سے پہلے حضرت آشا نے بھی کیا ہے اور اگر حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تو میرے بھائی شاہ ولی اللہ کی کتابیں پرو اٹھا کے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں آدھی دنیا نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی کتنی آدھی دنیا نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی حضرت تلا اشرا مبشرہ میں سے جنت کی اشارت ملی ہے سامنے کھڑا کر کے نبی پاک نے فرمایا انت پھر فر جنہ تو کہاں جائے گا اور جب نبی پاٹ بوت کے میدان میں ایک پہاڑی پہ چڑھنا چاہتی ہے اور آپ سے چڑھا نہیں جاتا معاویہ نے اپنی طلحہ نے اپنی پیٹھ جائی ہے رحمت کائنات نے طلحہ کی پیٹھ پہ قدم رکھے اور آپ پہاڑی پہ چڑھ گئے پھر تیروں کی بارش ہوئی ہے نبی پاٹ نے فرمایا کون روکے گا اور طلحہ نے ستر تیر سینے پہ روک دیے تھے اور نبی پاک نے فرمایا تھا عود کا سارا دن تو ہے ہی طلحہ کا اس طلح نے بھی حضرت علی کی بحث نہیں کی حضرت زبیر اشرا مبشرہ میں تھے انہوں نے بھی حضرت علی کی بحث نہیں کی حضرت عاشہ نے بھی بحث نہیں کی نومان ابن بشیر نے عبداللہ ابن عمر نے ابو سعید خدی نے یہ بڑے بڑے صحابہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی شاہ ولی اللہ کہتے ہیں آدھی دنیا نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی لیکن اس کے باوجود ہم میں اور آپ حضرت علی کو خلیفہ ہے برحق مانتے ہیں یا نہیں مانتے وہ خلیفہ ہے راشد ہے خلیفہ ہے حق ہے امام عادلوں پر حق ہے ان کی خلافت سنت کے مطابق ہے شریعت کے مطابق ہے وہ اسی طرح امام ہیں جس طرح حضرت عثمان حضرت عمر حضرت ابوبکر بکر ان کی خلافت اسی طرح پر حق ہے جس طرح حضرت عثمان حضرت عمر حضرت ابوبکر بکر لیکن ادواج متحرات بیعت نہیں کرتی عبداللہ ابن عمر بیعت نہیں کرتے طلحہ بیعت نہیں کرتے زبیر بیعت نہیں کرتے معاویہ کا پورا لشکر بیعت ہو نہیں کرتا حضرت آشا کا پورا لشکر باعث نہیں کرتا شاید ذوق لوگوں, لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ذرا دماغ کو میرے حوالے کیجیے حضرت علی کے ہاتھ پر آدھی دنیا بیت نہیں کرتی پھر بھی وہ امام آدھے لو کر حق ہے اور حضرت معاویہ جب بڑھ سرے اقتدار آئے اور حضرت حسن نے ان کو سپرد کی خلافت چالیس چھیالیس صوبے اسلام کے زیر نگین تھے کتنے صوبے چھیالیس سوبے مدینہ مکہ بسراد مصر شام بغداد یہ سارے صوبے زیر نگی تھے اسلام کے اور مسلمان پھیلے ہوئے تھے پوری دنیا میں کائنات کے کسی آدمی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے کہ حضرت معاویہ کا پورے چھیالیس صوبوں میں بچ کرنے سے ایک بندے نے بھی انکار کیا ہو کرو پیش ایک آدمی چاہیے جو کہتا ہے میں معاویہ کی بعد نہیں کرتا ایک آدمی صرف ایک ہے جرت کسی میں ہے طاقت کسی میں ہے ہمت کسی میں چھیالیس صوبوں میں سے ایک آدمی بھی اس کی بیعت کا انکار نہیں کرتا وہ ظالم اور بالی بن گیا اور جس کے ہاتھ پر آدھی سلطنت بیعت نہیں کرتی وہ آدھ لو برحق مانتے ہیں ہم انہیں انصاف کا مر گیا ہے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر پورے عالم اسلام نے بیعت کی کے کوئی نہ ہو اور جب کوئی معاویہ کو پھونکے تو یہی دلیل دیا پیش کر ایک آدمی پیش کر صرف ایک آدمی چاہے وہ نکما تھا اس کی کوئی حیثیت نہ ایک آدمی چاہیے جو آپ ثابت کر دیں مستند تاریخ کہ اس نے کہا ہو میں معاویہ کی بیعت نہیں کرتا ایک آدھ ہماری ماؤں میں سے پانچ مائیں زندہ تھیں بدری صحابہ زندے ہدے والے زندے اوج والے دندے لیکن متفقہ خلیفہ اور امیر بنا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آپ حضرت معاویہ کو بدنام کرنا تھا نا آج آپ آپ کو ایک سبق پڑھاؤں گا وہ سبق آپ پڑھتے چلے جائیں حضرت معاویہ کو بدنام کرنا مشن تھا شعیت کا ان کا مین مقصد معاویہ پہ تنقید کرنا اسے کافر دنیا دار دزاباز مفاد پرست خود غرض یہ ثابت کرنا تھا نے لیکن وہ براہ راست معاویہ کے متعلق کوئی بات کہے براہ راست کہتے تو شیعہ تو مان جاتے لیکن آپ نہ مان آپ کہتے کاتے بے وہی صحابی رسول تم اسے دنیادار کہتے ہو خود گرد کیسی ہو آپ کبھی نہ مانتے نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ غیر مکلس کوئی بھی نہ مانتا انہوں نے سوچا معاویہ کو بدنام کرنے کا سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ معاویہ نے جس بیٹے کو ولی عہد بنایا تھا اپنی زندگی میں کہ میرے بعد یہ ہوگا اس بیٹے کو اتنا بدنام کر دو اسے فاسق فاجر دانی شرابی بدماش بے نماز ثابت کرو حتہ کہ لوگ اسے شیطان کے برابر سمجھنے لگ جائیں جیسے سمجھتے ہو لوگ اسے یدید پلیس کہیں اسے ابو جال کے برابر سمجھیں لا حول ولا قوت الا دلہ شرم نہیں آتی لوگ اسے ابو جال سمجھے فرعون سمجھے شیطان سمجھے پلیس سمجھے دانی سمجھے شرابی سمجھے فاطق سمجھے فاجر سمجھے اس بیٹے کو بدنام کرو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاؤ جدید دانی تھا شرابی تھا بدماش تھا نیلچ تھا اور وہ جناب شکار کا شوقین تھا موسیقی کا شوقین بٹھاؤ لوگوں کے ذہن میں جب یہ بات لوگوں کے ذہن میں جم جائے گی نا تو پھر ایک سادہ دل انسان سوچے گا یار یہ جو زانی شرابی بدماش فاسق فاجر گندا آدمی تھا جس شخص نے اسے اپنے بعد مسلمانوں کا حکمران بنا دیا وہ شخص بھی کوئی اچھا یہ چال چلی ہے لے نے اور اس میں وہ کامیاب ہیں آج اہل سنت کے دماغ معاویہ کے بارے میں ویسے نہیں رہے اس طرح کے دوسرے صحابہ کے بارے میں ہیں نہیں رہے گزشتہ سال یہاں آپ کے شہر کے خطیب ہیں جب ان پہ احتراز ہوا کہ شدید اگر دانی شرابی پاطک فاجر تھا تو پھر معاویہ کا کیا بنے گا اس نے کہا معاویہ نے غلطی کی تھی یہ چودویں صدی کا ملنا کہہ رہا ہے منبر پہ معاویہ نے غلطی کی جن لوگوں نے یزید کو فاطے کو فاجر مانا دانی اور شرابی مانا وہ لوگ معاویہ کے دامن کو صاف کر رہا نہیں نہیں صاف جب ان پہ اعتراض ہوتا ہے جناب معاوضہ اتنا ہی اچھا تھا تو پھر اپنے نلائک بیٹے کو مسلح پہ نلائک بیٹے کو ممبر پہ گانی بیٹے کو تخت پہ شرابی بیٹے کو حکمران بنا دیا یہ خود گرست تھا مفاد پرست تھا دنیا دار تھا اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے والا شخص تھا یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا یہ تھا پہلے تھا چلو میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک بہت بڑے عالم ہو تیس سالات کے شہر میں خطیب رہے ہوں بڑے لیخ ہوں بہت زائد ہوں بہت عابد ہوں بڑے لیخ ہوں جب ان کا آخری وقت آئے تو وہ اپنے اس بیٹے کو جو زانی شرابی بدماش فاسک فاجر کنجریوں کی محفلیں کروانے والا موسیقی سننے والا بیٹا ان کا نلائک ہو دانی ہو شرابی ہو وہ آفد عالم زاہد لیک وہ اپنے اس بیٹے کو آپ کی مسجد کا خطیب بنا دے اپنے بعد ہو اول تو آپ اس بیٹے کو قبول ہو نہیں کریں گے اور اگر کسی نے قبول کر بھی لیا تو دنیا کہے گی یار دیکھو کتنا خود غرض جو بیٹا اس مسند کے لائق نہیں تھا اس بیٹے کو اس مسند پہ بٹھا دیا تو یہ جو عالم اور دائق جس نے چونتیس تیس سال آپ کے شہر میں گزار دیے اس کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں اچھی رائے پیدا نہیں لوگ کہیں گے یہ بھی خود غلط ہے کنبا پربڑ ہے بیٹے کا خیال کر لیا نا تو حضرت معاوضہ پر یہی یہ ردو میں اور پھر جہاں تو ہوا اول تو میں نے ایک بات کہی ہے ذرا اس کی طرح میں آتا ہوں اگر کوئی شخص آپ کی مسجد کا امام دانی شرابی فاصب پاجر کنجریوں کی مسئلے کروانے والا وہ بن جائے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو گے کیوں شریف علماء دو من کے کالوں سے ہم ثابت کریں گے یہ نیچ تھا بخاری کہاں ہے بخاری کے مقابلے میں علماء دیوبند نبی پاک کا ارشاد ہو مقابلے میں میرے باپ کا ارشاد ہو میں اسے دیوار سے مار دوں گا نبوبت کے ارشاد کو مانوں گا بخاری شریف کتنی جگہ پر یاد کر لو یار کتنی جگہ پر چار جگہ پر بخاری شریف نبی پاک نے فرمایا ابول و جیش من امتی شگ دونوں علامدینہ دے کئی میری امت کا پہلا لشکر جو کچھ تم دنیا پہ حملہ کرے گا مغور الحم کیا ہے بخشا بخشایا وہ لشکر کیا ہے بخشا بخشایا پھر وہ لشکر کیا امیر معاویہ کا زمانہ ہے امیر معاویہ نے اعلان کیا کچھ تم دنیا کی طرف لشکر جا رہا ہے اور لوگ دور دراز کے علاقے سے پروانہ وار دوڑے ہیں کہ ہم اس جنتی لشکر میں شامل ہوں جس لشکر کو رحمت کائنات نے جنتی کہا مدینے سے آئے ہیں ابو ایوبن مدینے سے ابو ایوبن ساری میز بانے رسول کہ نبی پاک مدینہ میں آئے ہر صحابی کہتا تھا میرے ہاں آئے نبی پاک نے فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو یہ خود نہیں چلتی ہے کسی کے چلانے سے چلتی ہے یہ جس کے دروازے پہ بیٹھ گئی نبوت اس کا مہمان بنے گی اور اونٹنی چلتے چلتے ابو ایوب کے دروازے پہ بیٹھ گئی میزبان رسول اور پھر جب رات کو پہرا دیا ہے سوئے ہوئی سوئے ہوئے نبی پہ ابو ایوب انصاری نے پہرا دیا نبوت کی جو آنکھ کھلی دیکھا ابو ایوب پہرا دے رہا فرمایا ابو ایوب اللہ تیرے جسم کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح تم نے محمد کی حفاظت کی ہے تیرے جسم کی خدا حفاظت وہ ابو ایوب انساری آئے عبداللہ ابن عمر آئے عبداللہ ابن عباس آئے عبداللہ ابن جعفر آئے نومان ابن بشیر آئے ابو حریرا آئے اور سن سکتے ہو تو سناؤ علی کا بیٹا حسن آیا اور علی کے بیٹے حسین آئے کس لیے اس لشکر میں کون سا لشکر اس کو نبوت نے کیا دی تھی جنت کی اس میں حضرت حسن بھی آئے حضرت حسین بھی آئے عبداللہ ابن عمر آئے عبداللہ ابن عباس آئے عبداللہ ابن جعفر آئے ابو عیوبن انفاری آئے یہ لشکر چلا اٹھاؤ بخاری میں تاریخ کی باتیں نہیں کرتا اٹھاؤ بخاری کہ لاما محبود ابن اور ربی محبوب محمود ابن ربی صحابی کہتا ہے میں اس لشکر میں شامل تھا وہ علیہم یدید ابن معاوضہ اور اس لشکر کا سالار مواویہ کا بیٹا جدید تھا کون سالار تھا بولو یار کسی تے بول رہے وہ کون سا سالار اور فوجی کون تھے حسن اور ابو عجیوب انصاری یہ ہے فوجی اور کمانڈر انچیف چیف ہو وہاں اللہ اس جنتی لشکر کا تجھے بھی کمانڈر انچیف چیف کے سوا کوئی نہ مل سکا وہاں عامر اللہ تعلی نے نبوت کی زبان کی کتنی لاد رکھی کہ اس جنتی لشکر کا سالار بھی بنایا تو کنجریوں کے تماشا دیکھنے والے کو شرم نہیں آتی تمہیں حیا نہیں آتی تمہیں یہ کہتے ہو واہ میرے اللہ نے اس لشکر جنتی لشکر کا سالار بنایا تو لوگوں کی عزتوں کو لوٹنے والے کو جنتی لشکر کا سالار بنا دیا کوئی بھی نظر نہ آیا نبوت کو اور یہ لشکر چلا اب نبی پاک نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا تھا اللہ تیرے جسم کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح نے میری حفاظت بحری سفر ہے جہاز کا سفر ہے راستے میں ابو عیوب انساری کا آخری وقت تھا آخری وقت جو آیا تو یزید کو بلایا کمانڈر ان تھا نا یزید سے کہا یزید اگر میں انتقال کر جاؤں تو مجھے دستور کے مطابق سمندر کے حوالے نہ کرنا بلکہ یہ لشکر جہاں تک جا سکے میری میت کو اٹھا کے لے جانا تاکہ قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے تو میں کہوں یا اللہ تیرے راستے میں تو میری میت نے بھی سفر کیا تھا یزید نے یہ نصیحت وسیعت سنی ابو ایوب انصاری کا انتقال ہو گیا اگر یزید ہوتا ایسا ویسا زانی شرابی فاطق فاجر ایسا بندہ ہوتا وہ کہتا چھوڑو ہے بڈھے آدمی کہتے رہتے ہیں چھوڑا کون میت کو اٹھائے پھرے چلو جنازہ پڑھو اور دریا کے حوالے کرو لیکن نہیں شریف زادہ تھا نا کون کی علاج رکھی فرمایا میت کو ہنوس کرو میت کو ہنوس کیا گیا اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا پوری کر رہا ہے کہ ابو ایوب خدا تیرے جسم کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح نے میری حفاظت سائے پہ اترے جدید نے کہا ابو ایوب کی میت کو اٹھاؤ لشکر کے ساتھ ساتھ لاؤ کافر کستم دنیا کے کلے میں بند ہو گئے اور یزید نے کلے کے دامن میں ابو ایوب بنساری کا نماز جنازہ تیار ہوا سنیے گرا الدایا بندایا جلت آٹھویں اٹھاؤ پڑھو جنازہ تیار ہوا کس نے پڑھایا حسنین نے عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ ابن عباس نے نہیں وہ تھے جدید ابنا معاوضہ اب و یو بنساری کا نماز جنازہ معاوضہ کے بیٹے جدید نے پڑھایا جدید نے پڑھایا میرا ایک سوال ہے اور, اور یدید کو پاسے کو فاجر کہنے والے ملاؤ اور یدید کو دانیوں پاجر کہنے والے ملا ہو مجھے یہ بتاؤ ابو ایوب انصاری کے جنازے کے لیے خدا کو زانی کے سوا کوئی نہیں ملا تھا خدا نے زانیوں سے جنازے پڑھوائے آج آج کسی کا پاپ مر جائے بڑھواؤ جنازہ زانیوں سے نہیں پڑھاؤ کنجریوں کی میں پہلے ایک بندہ سن رہا ہوں وہاں سے اس کو اٹھا کے لاؤ یار میرا پیو مر گیا تو جنازہ پڑھا تم بھڑے آئے ہو کہ جنازہ اچھے آدمی سے نیک آدمی سے سالے آدمی سے پڑھانا ہے ابو ایوب انصاری کا جنازہ کس نے پڑھایا کہاں لکھا ہوا ہے البدایا بن نہایا کہاں لکھا ہوا ہے البدایا جلد آٹو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو ایوب انصاری کا جنازہ کس نے پڑھایا جزید نے مجھے اتنا بتا دو حضرت حسن اور حسین نے یہ جنازہ پڑھا ہوگا کہ کوئی نہ پڑھا کس کے پیچھے تو جو زانیوں کے پیچھے نماز پڑھے وہ اچھا ہوتا ہے کس طرح تم صحابہ کا دامن بچاؤ گے ہمیں بھی سمجھاؤ اور پھر جب دفن کیا تو عیسائیوں کے سب سالار نے کلے کی دیوار سے کہا مسلمانوں تم ہماری سرزمین پر اپنے ایک صحابی کو دفن کر کے جا رہے ہو تم چلے جاؤ گے ہم اسے باہر نکالیں گے اس کی تو کریں گے تم یہاں نہیں ہوگے اس کی میت کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا جدید ہوتا غیر ذمہ دار آدمی جدید کہتا جو دل میں آئے بھائی کرتے رہنا ہم نے اپنا کام کر دیا ہے تمہارے دل میں جو آئے تم کرنا نہیں اٹھاؤ اور بھی دایا نہایا جدید نے کہا لالٹی سن کہ ہمارے نبی کا محتل ترین صحابی ہے مید بانے رسول ہے میں اسے یہاں گپن کر کے جا رہا ہوں اگر تم نے اس کا ایک پال بی, بی کا کیا تو میں پورے عرم میں کوئی عیسائی زندہ نہیں چھوڑوں گا کس نے لڑکا رہا کس نے لڑکا اگر تم نے اس کا ایک پال بی پی کا کیا, میں پورے ارب میں ایک عیسائی زندہ نہیں چھوڑوں گا. کوئی گرجا نہیں چھوڑوں گا. تمہاری عبادت کہاں مٹا دوں گا مجھے کال دو مجھے کال دو کہ تم اس کو کچھ نہیں نکلو جب تک سپا سالار کافروں کے سپا سالار نے کال نہیں دے دیا ماں جزید نے جگہ نہیں چھوڑی تو اسے گالیاں نکال اور اگر. بخاری شریف ہم تاریخ کی باتیں نہیں کرتے بھائی علماء میرے نے یہ لکھا اور وہ لکھا میں کوئی کہتا ہوں نہیں لکھا میں نے تو اپنی کتاب میں اقرار کیا ہے کہ کچھ نیک دل علماء نے جدید کو پھانسی کا لکھا میں نے اقرار کیا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تحقیق اور تفتیش نہیں کی اور ان کے پاس کتابیں پہنچو نہیں جن علماء نے تحقیق کی رائے بدل گئی حضرت فاروق اعظم کا بیٹا حضرت فاروق آزم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر میں نے پہلے ارسٹ کیا کہ انہوں نے حضرت علی کی بحث لیکن یزید کی بحث کی جی. کہاں لکھا ہوا ہے اور بخاری شریف میں کہاں بخاری میں کہ ابن عمر نے یزید کی بحت کی کیا لفظ ہیں لفظ سنو ابن عمر نے اپنے گھر کے لوگوں کو بلایا برادری کو بلا کے کہا انا با یا نا ہاضر رجول اللہ بہ اللہ ہم نے جدید کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت ہم نے جدید کی بیعت کی ہے اللہ بہ اللہ ب کس کی بحث ہو آگے لفہ سنو عبد اللہ ابنی عمر کہتی ہوں میری برادری کے لوگوں تم میں سے جس نے جدید کی بحث کو توڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کہا لکھا ہوا ہے پکالو لو جو بندہ بات کرے آپ سے منہ پہ مار لاؤ اگر ہمت ہے تو کوئی حدیث جو بخاری کے پائے کی ہاں ایک کتابڑیاں سے کول کٹورے بخاری کے مقابلے کے کال کٹورے کول رکھو کال کٹورے سمجھ ہماری زبان میں کال کہتے ہیں گلاس کو کہ کٹورا کس روپے ایک کول کال کٹورے کول رکھو ہم ان کول کٹوروں کو جانتے ہیں ہم بخاری کی بات کرتے ہیں مقابلے میں کہتے ہو فلا نے یہ لکھا فلا نے یہ لکھا فلا نے یہ لکھا فلا نے جو کچھ بھی لکھا محمد مستفا نے کیا کہا اسے بھی تو دیکھو اس لشکر کو بھی تو دیکھو عجیب تماشا ہے جو بندہ وقت ہے دانی تھا شرابی تھا زانی تھا شرابی تھا کمال ہے صحابہ آپ کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں زانی تھا شرابی تھا کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس کیوں بھائی دانی کا الزام لگانے کے لیے کتنی کتنے گواہ ہونے چاہیے کیا ہے کوئی گواہ تمہارے پاس تھا اس کے ہاتھ پہ دو سو اسی صحاب نے بہ کی اس کے دور میں ایک صحابی فوفے کا گورنر تھا کافر تو تم بھی نہیں کہتے ہو فاسق کہتے ہو اور فاسق جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے یا تو کافر تو صرف پاکستان میں تار القادری ہے جو یدین کو کافر کہتا ہے ایک آدھ اس کے سوا کوئی آدمی یہ کو کافر نہیں سمجھتا سب کہتے ہیں کہ وہ کیا تھا جو کہنے والے لیکن جو پاسے کو فاجر ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مسلمان ہوتا ہے نا وہ آدمی جو پاسے کو فاجر ہے وہ مسلمان ہے پہلے اسلام سے نہیں نکلا نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں نبی پاس نے بڑھوایا مر رہانی اور مر رہانی فقد حرم اللہ علیہ النار جس نے مجھے دیکھا اس پہ بھی جہنم حرام جس نے میرے صحابی کو دیکھا جہنم اس پہ بھی حرام جہنم اس عدیت کی روح سے بھی جدید جہنمی نہیں بن سکتا کہ تجے کلے جی ٹھنڈ نہیں پہنتی جہاں تک اس کو جہنم سے ٹون کے نہ ہو تمہارے کلجے اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوتے آئے کربلا کا واقعہ گزر گیا زین العابدین مدینہ پہنچ گئے کربلا کا واقعہ ہو گیا کہتے ہیں نا کربلا سے پہلے پہلے تو اچھا تھا بعد میں خراب ہو گیا تھا سو نہ کوئی شیطان دس گیا تو بعد میں خراب ہو گیا بات کی بات کر رہا ہوں بات کی کربلا کے بعد کی بات تب قاتب نے ساتھ یزید کا نمائندہ حضرت زین العابدین کے پاس آیا اور آ کے کیسا ہے زین العابدین مجھے یزید نے بھیجا ہے اور یزید نے کہا ہے کہ میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں رہا حسین کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک تو حضرت زین العابدین نے کیا نفت کہے جواب میں فرمایا و صلاح ہو و صلاح ہو اللہ جدید امیر المومنین امیر المومنین یزید پر اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے کس نے کہا حضرت حسین کے بی نے اور یہ کہا کب کر بنا کے تم عجیب منتے کہ ہم نے اس میدان میں میدان سے مراد میری کتاب ہے میری کتاب نے بھی بڑے بڑے گھر کے لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کے بڑے بڑے سہن ہیں بڑی تکلیف بڑی لیکن جو بھی کوئی کام کا بندہ میرے خلاف بولا ہے نا میں نے اسے معاف ہو نہیں. نہیں کیا کام کا ہو بندہ برابر کی چوٹ ہوگی نا پھر مزہ آتا ہے پیر شیا صاحب بولے میں نے ایک بیان دیا اس بار میں کہ حضرت حسین کی تو میری کتاب سے ثابت کر دو تمہارے ہاتھ پہ بحث کر لو سم بک من اب لگے اس کے چیلے تا تا تا تا, تا کر لے پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں اس مسجد سے اس مسجد سے اس مسجد سے یہ یزیدی ہے یہ فلاں ہے فلاں میں نے ایک جمعے پہ کہا میرا مقابلہ تم سے نہیں میرا ٹارگ کیا ہے تم مجھے کچھ نہ کہو اپنی زبانیں بند کر لو ورنہ زبان خدا نے مجھے بھی دی ہے اور بڑی تیز زبان تھی وہ میں جب استعمال کروں گا نا تو پھر تم نے رونا ہے نہیں بات آئے پھر میں نے صرف ایک چما لگایا صرف ایک اس کے بعد ان مولویوں کی ہوئی میٹنگ ایک درمیان میں رکھ کے پہلے تو میری تکلیف سنی جس میں میں نے کہا کتوں کہ گرو اپنی ڈاٹا بند کرو گرو کو باہر نکالو وہ میرے ساتھ بات کریں جب یہ بات ہوئی وہاں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اے پیر سیال کا بیان اس لوایا میں کس تھی ہوئی؟ ایک کہتا ہے اس نے لگایا تھا دیکھا میں تھی, تھی؟ تو کہتا یہ مجھے ایک بریلوی مولوی نے بتایا مجھے بریلوی مولوی ایک ملا اور اس نے مجھے کہا مولوی صاحب تھوڑا جہاں ہاتھ ہاؤ رکھا کرو سارے پیر والے پاسوں میں آیا یار میں تو نو کہنا کچھ نہیں چاہتا تھا لیکن تے بریلوی مولوی اپنے پیر ن اگے لے کے آئے نہیں سے من کہہ نہ پائے اس نے مجھے یہ ساری روزگار سنائی میں نے تو نہیں دیا تھا نکاح نے دیا تھا ایک پہ آخر ثابت ہو گیا کہ اس نے بیان دلوایا تھا. اس پہ سارے چڑھ گئے توں نے گاڑیوں تو نے کم نے چست ہو گئے شیعوں نے بیان دیا میں نے جوابی بیان دیا کہ معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن اور حضرت حسین نے بیعت کی ہمت ہے تو سامنے آ اور مصیبت دے گئے یار مقابلے کی چوٹ ہوئی مقابلے کی چوٹ مقابلے کی چوٹ اس لیے نہیں آپ کے دین میں ہوگا آج آپ لوگ زیادہ تعداد میں آئے ہیں بے سم بھی فرق میں دیکھیے تھوڑی سی اشتہار تو بعد ایک ہی کہہ ایڈا پاگل نہیں میں وہ اشتہار بعد ملا کو میں اتنی بکت دیتا نہیں جب اشتہار آیا میں نے ایک گلاک کے خطیب کی طرف اپنا وقت بھیجا سنیے گا اشتہار میں تاثر یہ ملتا تھا کہ ایک بلاک کے مولویوں نے اٹھارہ بلاک والوں کو یہ لڑائی ایک پلاٹ اور اٹھارہ بلاک کے مولویوں کی ہے تاثر یہ تھا میں نے کہا آپ ذمہ داری اٹھائیں جی آئن لکھ کے جب ہمارا وفد ان کے پاس گیا ان آئی یہ میں نے یہ لکھا نہ مجھے پتہ ہے نہ میں نے لکھا نہ میرے علم میں ہے یہ تو ایک احمد اور پاگل شخص جہاں رہتا ہے اس نے لکھا میں کہ پاگل سارے دوسری کیتے ہوئے علی جان پاگل سے تے کھاتے یہ پاگل ہے تھوڑے کال نے تو کل کے اس بار میں تجارت اور دعوت عمل میں ایک بلاد کے خطیب گلامڈی کے خطیب ایک بلاد کے امام اور گول چوک کے خطیب کا بیان اخباروں میں چھپ گیا ہے کہ ہمارا اس اشتہار سے کوئی تعلق ہو کو نہیں نہ یہاں کوئی بدم قاسمی کا دفتر ہے نہ ہم نے اشتہار نکالا اس اخباری تراشے کے فوٹو سٹیٹ آپ کو جمعے کے بعد دفتر سے مل جائیں گے جن لوگوں نے مجھے پتہ ہے آپ کو تنگ کیا ہوگا کئی لوگوں نے بار بار آ کے کیسے ہو گیا تے مولوی نے چیلنج ہو گیا آؤ نا تو کر مارو ان کے منہ پر کہ ایک لاکھ کے علماء نے اس اشتہار کے لات تعلقی کا ہمارا کوئی جاجوش نہیں اور پھر کس دن اشتہار لگے اس کے دوسرے دن ایک گلاب کے خطیب صاحب نے ایک گلاب کی مسجد سے تمام اشتہار کیا کر دیے پھڑوا دیا سچی بات بتائیں میں یہاں اشتہار لگاؤں میں شام کے وقت میرے بڑے بھائی آئے اور وہ کہیں کھاڑ دو وہ پھٹ جائیں میرے پلے کچھ رہ گیا رہ گیا اب بھی اشتہار بات کو ہزار نہیں آتا تیرے پلے کیا رہ گیا کیا رہ گیا تیرے پلے کہ جس مسجد کا ت نے نام لکھا اس مسجد کے خطیب نے اشتہار وہ میرے لیے قابل اشرام وہ خطیب امام ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں ہمارے لیے قابل اشرام ہیں اور ہمارے اختلاف تو آئما پہ بھی ہوتے رہے اختلاف ہیں لیکن پھر ہمارا کوئی چھپرا نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں یہ شک وہ ایک شخص جسے ایک گلاق کے نمازیوں نے قبول نہیں کیا نہیں کیا اور میں جو بھی اٹھ کے ٹان ٹان کرنے لگ جایا میں اس کو تو جواب نہیں دے دیتا یہ نہیں مجھے کوئی کم بندہ سامنے آئے تو پھر مزہ بھی پھر آپ نے دیکھا اشتہار کے نیچے پانچ مولویوں کے نام لکھے ایک سیالکوٹ کا ایک لاہور کا ایک چکوال کا ایک اکارے کا ایک سہیوال کا میں نے کہا دے سرگوتھ کے مرگ ہے سنسارے تھے کوئی مولوی نہیں تھی تو نام لکھتے نام لکھتے تھی تو پھر ایسا تھوڑا بیچا بھی لیندے پھر ہم بتاتے اسے نیت کیا ہے پھر میں بتاتا دیوبندیت کیا ہے کس کا نام ہے دیوبندیا میں بتاتا ہوں اشتہار باد صاحب علمی میدان میں گفتگو کرنا مشکل ہے اور ستےج ڈراموں پر چلو نہیں کہتے نہیں کہتے ابھی نہیں کہتے وقت آیا تو یہ بھی بتائیں گے ستےج ڈرامے پہ فنکاری کس نے کی تھی اور وہ ویڈیو کس سے کہاں بنی تھی یہ بھی بتائیں رول بھی بتائیں گے فنکار کا سستے سٹے ڈرامے پہ آ کے لڈو کا بغل میں داد کے اس کا, کا مکالمہ یہ ہوتا تھا میرے ساتھ لڈو کون کھیلے گا میں بتاؤں گا وہ کون تھا تم جدید کو گالیاں نکالتے آؤ تم تم سٹیجوں پہ فنکاریاں کرنے والے ڈراموں میں کام کرنے والے تم بعد آ جاؤ میں اپیل کروں گا علماء دیوبند کے موتبر ترین لوگوں سے اور بہت اونچا نام ہے حضرت مولانا کار یب سمی ہے میں ان کا اپنے استادوں جتنا احترام کرتا ہوں جتنا میں اپنے اساتذہ کا احترام کرتا ہوں اتنا ہی میں ان کا احترام کرتا ہوں وہ شیخ العدیش ہیں بہت بڑے عالم ہیں اور ایک مدرسہ کے موتمن میں میرے لیے قابل احترام ہیں میں ان کی توحین کا نہیں سوچ سکتا میں ان سے اپیل کروں گا ہاتھ جوڑ کر اس اشتہار بات کو روکیے اس اشتہار بات کو روکیے ورنہ میری زبان بڑی تھی بچ جب میں نے وہ زبان استعمال کرنی شروع کی سرگودے میں سڑکوں پہ اسے باہر نکلنے بھی کوئی میں بتاؤں گا پھر یقینیت کسے کہتے ہیں اور ذہنیت کسے کہتے ہیں اللہ اکبر اور کوئی بات یہ ہے یار میں سن ستہتر میں جب نظام مستق کی تحریک چل رہی تھی نا سر میں تو میں جیل میں تھا اس وقت میں دو مہینے جیل میں رہا سرگودا جی ہمارے ساتھ ایک قیدی ہوتا تھا مودی مسلی نہ ہوتا یہ میں بالکل کسی کی طرف اشارہ بلّا نہیں کر رہا اس کا نام کیا تھا مودی مسل وہ بھی ہمارے ساتھ تھا مسلی نے بلوال میں مخدوموں کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا ایک طرف مخدوم اور ایک طرف مودی مسلی دھوتی مانتا تھا مودی مسلی میرے ساتھ بڑی گپ شپس ہوتی تھی میں نے ایک دن پوچھا سنا یاد پھر اپنی کو الیکشن کی بات ہو کہتا جی میری بیوی جب کمپلین پہ جایا کرتی تھی نا تو اور پوچھا کرتی تھی سڑا پھر کون کون کھلوتا تے میری بیوی بی تھی ایک اپنا مودی کلوتا ایک اپنا مودی ہے بھی کوتو بیل بڑی مخدومے نے ایک دن مودی مسلی سے کہا یار پندرہ ہزار لے لے بیس جا مودی آخیا تسی تی ہزار لے لو تسی بہ جاؤ میں نے مودی سے پوچھا مودی کہنے لگا مخدوموں کے لیے سب سے تکلیف دے بات یہ تھی کہ جب لوگ ان سے پوچھتے تھے تو مقابلہ کس نال ہے تھے میں وہ کہتے جی موتی مسلی نال ساڈا مقابلہ موتی یہ سب سے بڑی تکلیف دے بات اور کوئی مقابلے کی چو ہو تو بندہ بات کرے نا بندہ درہر قسم اسلامی کیسر تو دبلا رہا زمن میں دکان کا تیار چاہتے توحید و دو کے ساتھ مر کر